اب میں آپ لوگوں کے سامنے وہ جائز وسیلے بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں التجائے قبول فرماتا ہے کیونکہ آج کل کچھ پیٹ کے پجاری مولوی وسیلے کی آڑ میں لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلتی ہیں لوگوں کے سامنے غلط غلط مثالیں بیان کرتے ہیں کہ چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی لگاؤ اگر افیسر کو ملنا ہے تو پہلے چپڑاشی کو ملو انی چکروں میں ڈال کر لوگوں کو قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الغافر ایت نمبر 60 کے اندر یوں ارشاد فرمایا وا قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخراین ارشاد سرمایہ کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اور جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے دعائیں کرنے سے تقبر کرتی ہیں میں ایسے لوگوں کو رسوہ کر کے جہنم میں داخل کروں گا میرے بھائیوں اللہ رب العزت سے دعائیں کروں میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا لیکن یہ پیٹ کے پجاری مولوی لوگوں کو یہ باور کرواتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ڈرکٹ دعا نہیں سنتا بلکہ وسیلے اختیار کرنے چاہیے پیارے بھائی میں آپ لوگوں کے سامنے وہ جائد وسیلے بیان کروں گا جن کے اختیار کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے میرے بھائیوں وہ پہلی چیز کیا ہے جس کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں التجائے قبول فرماتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکاریں ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کریں التجائیں کریں جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے سورة العراف آیت نمر اک سو اسی کے اندر ارشاد ضرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعَوْهُ بِهَا کہ اللہ کی اچھے چھے نام ہیں تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کرو التجائیں کرو میرے بھائی ہمیں اس طرح کہنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو پکارتے تھے اللہم یا حیو یا قیوم اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہر چیز کے تھامنے والے میری دعا کو قبول فرما اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت کو یوں پکارے بات سا دونا کشئی اسی طرح میرے بھائیو اپنے رب کو یوں پکاریں یا رحمان یا رحیم اے رحم کرنے والے میرے اوپر رحم کر یا رازق اے رزق آتا کرنے والے مجھے رزق دے یا غفور اے معاف کرنے والے مجھے بخش دے اسی طرح میرے بھائیو یوں اللہ عزوجل کو پکارم اللہم انک انت الوہاب اے اللہ آپ ہی آتا کرنے والے ہیں مجھے رزق آتا کر مجھے عزت آتا کر مجھے اپنی رحمت آتا کر دنیا اور آخرت میں مجھے اولاد آتا کر آپ یوں کہیں میرے بھائیو اللہم انکا انتا الودود اے اللہ آپ محبت کرنے والے ہیں مجھ سے محبت کر اسی طرح میرے بھائیو یوں رب ذو الجلال سے دعا کریں اللہم انکا انتا سمیع الدعا اے اللہ آپ ہی دعوں کو سننے والے ہیں میری دعا کو قبول فرما یہ ایک چیز ہو گئی میرے بھائیو اب دوسری چیز کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نیک عمل جو خالصن فقط اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں ان نیک امنوں کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں کریں التجائے کریں جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کتاب حدیث الانبیاء حدیث کا نمبر ہے چھ سو اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر تین نوجوان تھے وہ ایک غار کے اندر چلے گئے غار کے سامنے بہت باری چٹان گر گئی غار سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان نیک عملوں کا وسیلہ پیش کریں جو نیک امال ہم نے خالص فقط اللہ ہی کے لیے کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے نیک عملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے انہیں اس مشکل سے نجات دے دی میرے بھائیوں یہ واقعہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے تو ہمیں کیا پتا چلا ہم وہ نیک عمل جو خالیسن فقط اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں ان نیک عملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں التجائے کریں جیسا کہ نماز زکوٰۃ روزہ حج والدین کی خدمت پڑوسیوں کے ساتھ سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اسی طرح میرے بھائیو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ بنائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے آپ یو کہیں اے اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں تو میری دعا کو قبول فرما اسی طرح میرے بھائیوں کثرت سے اللہ رب العزت کے لیے سجدے کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اللہ رب العزت کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک گناہ مواف ہوتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم رقو کے اندر کہ سے اللہ کی تسبیح بیان کرو اور سجدے کی حالت میں کثرت سے اللہ رب العزت سے دعائیں کرو اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے جیسا کہ سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو تر اپن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بسبر والسلام ان اللہمہ السابرین ارشاد فرمایا اے ایمان مالو اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے بے شک اللہ, رب العزت کی مدد اللہ کی تائید اللہ کی نصرت اللہ رب العزت کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ دو چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں اب تیسری چیز کیا ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو پرہیز کو متقی کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے بشرطے کے وہ زندہ ہو عقیدہ تو اس کا صحیح ہو جیسا کہ میرے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے باب الاستسکاب حدیث کے نمبر نو جب ان کے دورہ خلافت میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا جو اس وقت زندہ تھے صحابہ میں بزرگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جناب عمر نے ان سے دعا کرنے کے لئے کہا تھا میرے بھائیوں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں جن کی پیروی کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے جیسا کہ سنن عبی دعوت کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا علیکم بے سنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی کہ تمہارے لیے میرا طریقہ اور میرے خلفا راشدین ہدایت یافتہ جو میرے بعد آئیں گے ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنا تو میرے بھائیو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء راشدین میں ہیں جن کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے تو میرے بھائیو جناب عمر کا یہ عصوہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو پرہیزگار کو متقی کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں بس شرط کہ وہ زندہ ہو عقیدہ تو اس کا صحیح ہو جیسا کہ عباس ربی اللہ تعالی عنہم اس وقت زندہ تھے صحابہ میں بزرگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے پیارے بھائیوں میں آپ لوگوں کی یہاں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں میرے بھائیوں اس وقت مدینے میں صحابہ کرام کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود تھی لیکن وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہ پکارا کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے کہ کسی کی موت کے بعد اس کی قبر پر جا کر اس کی ذات کے وسیلے سے اللہ کو پکارا جائے میرے بھائیوں اگر کسی کی موت کے بعد اس کی قبر پر جا کر اس کی دعات کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا جائد ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ضرور ایسا کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ وہ لوگ جنابِ عباس کے پاس گئے۔ جو اس وقت زندہ تھے صحابہ میں بزرگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان سے دعا کرنے کے لئے کہا انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت میں بارش نازل فرمائی یہ تین چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں نمبر ایک ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو اللہ کی اچھے اچھے نامو کے دریئے پکاریں ان نامو کے دریئے اللہ سے دعائیں کریں التجائیں کریں دوسری چیز کیا ہے کہ ہم وہ نیک کمال جو خالی فقط اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں ان نیک کملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں کریں التجائیں کریں تیسری چیز کیا ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو پرہیزگار کو متقی کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں بشرط کہ وہ زندہ ہو عقیدہ تو اس کا صحیح ہو مگر ان جائز کے علاوہ جو وسیلے کچھ پیٹ کے پجاری مولویوں نے گھڑ گھڑ کے لوگوں کے اندر ہوئے ہیں کہ قبروں والوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارا جائے ان کی قبروں پر عمارتیں بنائی جائیں اگر بتیاں جلائی جائیں ان کی قبروں پر چادریں چڑھائی جائیں ان کی قبروں کے پاس جا کر جانور دبا کیے جائیں نظر و نیاز دی جائے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیو یہ تو کفر ہے شرک ہے حرام ہے اسلام کے اندر ایسا کرنے کے لیے نہ تو اللہ رب العزت نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے سچ فرمایا اللہ رب العزت نے سورة الشورہ آیت نمر 21 کے اندر ام لہم شورہ کیا اشارعو لہم من الدین ما لم یعظم بھی ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جو ان کے لیے شریعت شادی کرتی ہیں جس شریعت کے لیے اللہ رب العزت نے تو کوئی سند نازل نہیں کی اللہ رب العزت نے تو کسی سے نہیں کہا کہ تم قبروں والوں کے وسیلے سے مجھے پکارو تم قبروں کے اوپر عمارتیں بناؤ تم قبروں کے پاس جا کر جانور دبا کرو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی سیڑھی لگاؤ ان کی ذات کا وسیلہ بناؤ اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم اپنی امت کو دی ہے بلکہ اللہ رب العزت نے تو اپنے مسلمان بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے جیسا کہ مسلمان پانچ وقت نمازوں کے اندر بغیر کسی قبر والے کے وسیلے سے اپنے رب کو پکارتی ہیں مسلمان نماز کی حالت میں یہ کہتی ہیں ہم تیری ہی بندگی کرتی ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتی ہیں اسی طرح میرے بھائیو کرمیزی کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازد بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے لڑکے جب بھی پکار تو اللہ ہی کو پکار اور جب بھی پناہ طلب کر تو اللہ ہی سے طلب کر اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی کہے کہ صالح کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے مردوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا یہ جائز ہے تو میرے بھائیوں آپ لوگ اس سے دلیل طلب کریں میں یہاں ایک غلط فہمی کا اضالا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ صورت یونس آیت نمبر 62 جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ رب العزت کے اس فرمان کو دلیل بنا کر خوب لوگوں کو قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کرتی ہیں لوگوں کو یہ باور کراتی ہیں دیکھو اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم اولیاء اللہ کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں کوئی خوف کوئی غم نہ ہوگا تو پھر کس طرح اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر جانور دبا کرنا نظر و نیاز دینا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی قبروں پر عمارتیں بنانا ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کو پکارنا کیسے یہ باتیں شرک ہو سکتی ہیں میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا اس آئتے کریمہ میں تو اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کے لیے کوئی غم ہوگا میرے بھائیوں اللہ رب العزت اپنے تمام اولیاء پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو روشن کر دے لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ تم اولیاء اللہ کے وسیلے سے مجھے پکارو ان کی قبروں پر جا کر جانور نبھا کرو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نظر نیاز دو یہ عقیدے تم نے کہاں سے لے لیے ہاتو برہانکم انکنتم سادقین اگر تم لوگ اپنے دعووں میں سچی ہو تو دلیل پیش کرو اور میں یہاں اپنے بھولے بالے مسلمان بھائیوں کو ایک اور نقطہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کھلمہ ولی عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دوست میرے بھائیوں ہر چیز کی ایک نیک ضد ہوتی ہے جیسا کہ د ہندے کی گرم ہندیرے کی روشنی اور دوست کی دید ہے دشمن میرے بھائیوں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فقط وہیں لوگ ہی اللہ رب العزت کے دوست ہیں جن کی قبروں پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں یا جن کو لوگ اپنا پیر مانتے ہیں تو میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہوں گا اگر دیگر مسلمان بھی اللہ رب العزت کے دوست نہیں ہیں تو کیا وہ لوگ اللہ رب العزت کے دشمن ہیں نعود باللہ من دالک اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے سورة یونس آیت نمبر 63 میں آگے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ کے بارے میں اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یاد رکھو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت کا ولی ہے ہاں دراجات میں فرق ہے جو جتنی کوشش کرے گا اس کا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوگا پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کہاں ہے میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی صفات میں صفت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سات مقامات پر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ رحمان اپنے رحمان ورشتوا کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے اسی طرح میرے بھائیوں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندی آئی اللہ کے رسول نے اس سے دو سوال کیے پہلا سوال آئین اللہ اللہ کہاں ہے اس نے عرض کی اللہ فسلم اللہ آسمانوں کے اوپر ہے نبی صلی اللہ علیہ سرمایا کہ میں کون ہوں اس نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا کہ اسے آزاد کر دو یہ تو مومنہ ہے میرے بھائیوں کیا پتا چلا جو بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العزت اپنی داد سے اپنے عرش پر مستوی ہے وہی مومن ہے الحمد کا ہم قرآن حدیث کے ماننے والوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارا رب اپنی داد سے اپنے عرش پر مستوی ہے اور کس طرح مستوی ہے ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے وہ کیفیت مشہور ہے بس ہم اس بات پر ایمان لاتی ہیں کہ ہمارا رب اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کے کمال اور جلال کے لائق ہے وہ اسی طرح اپنے عرش پر مستوی ہے میرے بھائیو یہ جو عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور سلف صالح کے عقیدے کے خلاف ہے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے قریب ہے اپنی مخلوق کے ساتھ ہے تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا اپنی مخلوق کے قریب ہونا کس معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنی مخلوق کے قریب ہے اپنی مخلوق کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے علم نے اس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے چاہے کوئی چیز آسمانوں میں ہو یا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو یا سمندروں کی تہ میں ہو یا پہاڑوں کے اوپر ہو یا پہاڑوں کے نیچے ہو ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے اس کی قدرت میں ہے کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کے علم سے اس کی قدرت سے باہر نہیں یعنی اس کے علم اور اس کی قدرت میں ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے یہ جو عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ اللہ کے خلاف ہے اور سلفے سال ان کے عقیدے کے خلاف ہے پیارے بھائیوں میں یہاں ایک بات کی اور بھی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے قریب ہونا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا دو طرح سے ہے ایک تو اللہ رقب العزت اپنے علم کے اعتبار سے اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنی ساری مخلوق کے ساتھ ہے اپنی ساری مخلوق کے قریب ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رقب العزت اپنی تائید کے اعتبار سے اپنی مدد کے اعتبار سے اپنی رحمت کے اعتبار سے اپنے محسنین اپنے متقین اپنے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ مَعَ ان اللہ مَعَ ان اللہ متقین اس لیے میرے بھائیوں ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے اے میرے بھائیوں اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو ایک کتاب ہے توحید خالص شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ایک سو پچاس احادیث ذکر کی ہیں جن کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب عزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے اور دلائل کے ساتھ شیخ رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غائب کا جاننے والا کون ہے میرے بھائیوں یہ صفت خالصا فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو غائب کا جاننے والا ہے ماں سواء اللہ رب العزت کے اور کوئی غائب نہیں جانتا اللہ رب العزت نے سورت الانعام آیت نمر پچاس کے اندر ارشاد فرمایا اُلَّا أَقُولَ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ پیارے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی چیز کے متعلق سوال کیا جاتا اگر اللہ کے رسول کو اس بات کا علم نہ ہوتا تو اللہ کے نبی خاموش رہتے اور وہی کا انتظار کرتے سچ فرمایا اللہ رب العزت نے صورت النجم کے اندر وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَابِ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَابِ ارشاد سرمایا کہ میرے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے جو بات بھی کرتے ہیں ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب جانتے تھے اس بندے نے اللہ رب العزت کے اوپر بہتان لگایا کیونکہ اللہ رب العزت سورة النمل آیت نمہ 65 میں ارشاد شرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا پیارے نبی آپ کہہ دیجئے نہ کوئی اسمانوں میں نہ کوئی زمین پر ما سواء اللہ رب العزت کے کوئی غائب نہیں جانتا وَمَا اورون یہ بیچارے تو اتنا تک نہیں جانتے اَيَّنَ يُبْعَثُونَ کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اس لیے میرے بھائیوں اس بات پر ایمان رکھو کہ اللہ رب العزت ہی وہ عدات ہے جو غائب کا جاننے والا ہے ما سواء اللہ رب العزت کے اور کوئی بھی غائب نہیں جانتا بیارے بھائیوں اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو سورت العراف آیت نمبر ایک سو اٹھاسی پڑھ لیجئے اس لیے میرے بھائیوں ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی غائب نہیں جانتا پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہر جگہ دیکھنے اور سننے والا کون ہے میرے بھائیوں یہ صفات خالصا فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنی عرش پر مستوی ہو کر پوری مخلوق کو دیکھ رہا ہے پوری مخلوق کی پکاریں سن رہا ہے اللہ رب العزت نے سرت الانبیاء میں یونس علیہ السلات وسلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے مچھلی کے پیٹ کا ہندیرہ سمندر کی تہہ کا اندھیرا وہاں انہوں نے کس کو پکارا اور کس نے ان کی پکار کو وہاں سنا اور ان کی وہاں مشکل کشائی کی حاجت روائی کی کس نے ان کی وہاں دستگیری کی اللہ رب العزت نے ارشاد سرمایا فَنَادَا فِي الظُّلُومَاتِ اللہ الٰہ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكِ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ انہوں نے اندھیروں میں پکارا اے اللہ آپ کے سوا کوئی علا نہیں آپ ہی معبود پر حق ہیں آپ کے سوا کوئی غوثی اعظم نہیں جو میری پکار کو یہاں سنے。آپ کے سوا کوئی یہاں مشکل کشا نہیں جو میری مشکل کشائی کرے یہاں آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں جو میری یہاں حاجت روائی کرے آپ کے سوا کوئی دستگیر نہیں جو میری دستگیری کرے یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْغَمْ ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ان کو اس مشکل سے نجات دی وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم اسی طرح ہر موحد کو ہر توحید پرست کو نجات دیتی ہیں اسی طرح میرے بھائیوں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الجہاد میں خزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتی ہے کہ جنگ احضاب کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحبہ کرام کو مخاطب ہو کے انشاد سرمایا کہ کون ہے جو مجھے دشمنوں کے احوال کی خبر لا کر دیتا ہے خزیفہ ابن یمان کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا اے خزیفہ اٹھو جاؤ اور جا کر مجھے دشمنوں کے احوال کی خبر لا کر دو حفاظت کہتے ہیں سردی کی رات تھی میں گیا میں نے جا کر دشمنوں کے احوال کی خبر لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی میرے بھائیوں اس حدیث کے اندر ان لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہے جو لوگ یہ بد عقیدگی رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں اور اور مخلوق کے لیے بھی حاضر اور ناظر کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں اے میرے بھائیوں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے تو اللہ کے رسول نے کیوں اپنے صحابی کو بھیجا کیا جاؤ جا کر مجھے دشمنوں کے حوال کی خبر لا کر دو اے میرے بھائیوں اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو سورہ عالم آیت نمبر چرتالیس پڑھ لیجئے اسی طرح سورت یوسف آیت نمبر ایک سو دو پڑھ لیجئے اسی طرح آیت آ چرتالیس پینتالیس اور ایمان رکھو کہ اللہ رب العزت ہی وہ دات ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہو کر پوری مخلوق کو دیکھ رہا ہے پوری مخلوق کی پکارے سن رہا ہے پیارے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے میرے بھائیو یہ صفت خالصا فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جو, حی گندا یا موت ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جسے کبھی موت نہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے سرت الرحمان کے اندر علیہ فان <تصفيق> رب جام <وَالإكرام> ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو ختم ہونا ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے باقی رہنے والی آپ کے رب کی بابرکت دات ہے وہی باقی رہے گا اسی طرح اللہ رب العزت نے صورت ظمر آئے نمبر تیس کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّكَ مَئِتُونَ وَإِنَّهُمْ مَئِتُونَ اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب کو موت آنی ہے اسی طرح کا بیان میرے بھائیوں سورہ عالمران آیت نمبر ایک کے اندر بھی ہے اور میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ شہدہ کی زندگی کی آڑ میں اور لوگوں کے لیے بھی زندگییں ثابت کرتی ہیں اور لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلتی ہیں میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر شہدہ کی زندگی کے تعلق سے بیان کیا ہے ایک آیت سورة البقرہ میں ہے اور ایک آیت سورة علمران کے اندر ہے سورة علمران آیت تمریک سو انتر کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِنْ يُرْزَقُونَ میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا کہ اللہ کے رسول شہدہ کی زندگی سے کیا مراد ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ کی عرش کے نیچے کچھ کندیلے لٹک رہی ہیں جہاں شہدہ کی روحیں بسیرہ کرتی ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں رزق پاتی ہیں اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے یاسن کے اندر ایک موحد کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب اس کی قوم والوں نے اسے شہید کر دیا تو اس کی روح کو کیا حکم ہوا کہ جنت کے اندر داخل ہو جا تو میرے بھائیوں کیا پتا چلا شہدا کو جو زندگی حاصل ہے وہ جنت کے اندر ہے جنت کے اندر ان کی روحوں کو رزق مل رہا ہے نہ کہ وہ دنیا میں گھوم پھر رہی ہیں تصرفات کر رہی ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی بد ہے تو میرے بھائیوں اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو حی اللہ یا موت ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جسے کبھی موت نہیں سبحانہ نہ ہوا